دین اسلام کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آپ وہ کسی بھی سب سے تحریک رکھتے ہیں امن اور سکون ہے سب کے لیے یگانگت اتحاد واہمی محبت الفت و پیار کا پیغام ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ظلم و ستم بھی کرتا ہے تو جوابن اس پر ظلم کرنے کی بجائے اسلام اس کی اصلاح کا حکم دیتا ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہے فاطا دل ہندی متا علیہ ولا سا جس قدر ظلم و زیادتی اس نے تم پر کر لی ہے تم بھی اسی قدر اس سے بدلا لے سکتے ہو ولا ساٹا اس سے تجاوز نہیں کرنا اس سے آگے ریگولرنا لا اب اللہ قل عمن ظلم اللہ رب العالمين منہوں سے زبانوں سے نکلنے والی بری باتوں کو پسند نہیں فرماتے ہاں ہا جو آدمی مظلوم ہے تو اگر مظلوم ظالم کے خلاف کچھ برے کلمات کہہ بھی دیتا ہے اس کو رخصت ہے یہ دین اسلام خیر خاہی کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین دین ہے ہی خیر خاہی کا نام صحابہ نے کہا فل نالی ہم نے پوچھا خیر خاہی کس کے لیے ہے فرمایا للہ و رسولی والی آئمتمسلم و عام اللہ کے لیے خیر قاہی اللہ کے رسول کی خیر قاہی مسلمانوں کے آئمہ حکمران عمارا کے لیے خیر قاہی وہ عام نتیم اور آمد الناس عوام کے لیے عام مسلمانوں کے لیے خیر قاہی یعنی اسلام تمام تر انسانیت کی خیر خاہی اور بھلائی چاہتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے اسلام کے مزاج میں اجتماعیت اتحاد اور اتفاق کو رکھا ہے تشدد گروہ جھڑے پارٹیاں یہ اسلام کے مزاج میں نہیں ہے بلکہ اسلام وحدت امت کا درد دیتا ہے ستا کے اگر باہم کسی مسئلے پر اختلاف ہو بھی جائے تو اسلام آداب سکھاتا ہے اختلاف کے آداب کہ ہاں آخر انسان ہیں ہر انسان کی سوچ اس کی ذہانت و فطانت دوسرے کی نسبت مختلف ہے ایک آدمی کا دماغ ایک نکتے تک پہنچتا ہے دوسرے کا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ذہانت میں عقل میں فہم و سرور اور دانش میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کو مختلف پیدا کیا ہے ہر ایک کی صلاحیتیں اشتہاد کی استمبا کی مسائل کو سمجھنے کی ان کا حل نکالنے کی مختلف ہے۔ لہذا لوگوں میں مسلمانوں میں اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے حتٰ کہ شرعی امور دینی مسائل دینی احکامات کے اندر مسلمانوں کے علماء کا باہم اختلاف ہو جاتا ہے کیوں ہر ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے اشتہاد اور اجتماع کی وہ دوسرے سے مختلف ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعات کا ملکہ زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے فوقا کلی بھی علم علیم ہر بڑے سے بڑے علم والے کے اوپر بھی بڑا علم والا موجود ایک سے بھر کے ایک تو لہذا اختلافات کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ان اختلافات کو زد تعصب ہٹ دھرمی اور لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنا لینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہاں ایک بات کو سمجھنے میں حکمت عملی وضع کرنے میں پالیسی بنانے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن ایک آدمی نے ایک طریقہ کار کو اپنایا ہے دوسرے نے دوسری حکمت عملی اپنائی ہے تو اس سے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اسلام یہ درخت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اختیارات ایسے قروحی نوعیت کے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کو تحقب اور انار کی عداوت بوت اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانا اور پھر اسلام اس اجتماعیت کو چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود قائم رکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں گھر میں بسنے والے پانچ دس افراد کوئی بھی وہ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے مل کے پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے تو لوگوں کی آراء مختلف ہو جاتی ہے گھر کے پانچ دس افراد مثلاً شادی کا ہی فنکشن ہے اس پہ کیا کام ہم نے کیسے کرنا ہے اختلاف ہو جاتا ہے مہم. گھر کے کے اندر رہنے والے موجود لوگوں کے درمیان کوئی کہتا ہے ایسے کر لو کوئی کہتا ہے ایسے کر لو تیسرا کہتا ہے ایسے دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں یوں کر بہرحال کسی ایک رقطے پر وہ متفق ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رائے دینے والا دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ میری رائے مانی نہیں گئی اس کو کچھ تھوڑی بہت دل کے اندر خلش ہوتی ہے لیکن اس خلش کے باوجود وہ اس موقع کو انتہائی بہتر اسلوب سے دوسروں کے ساتھ مل کے نباتا ہے اسلام پوری دنیا میں تمام اسلامی معاشرے کو اس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا آپس میں باہم اختلاف ہو گیا لیکن اس اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کٹ کے جدا جدا ہو کے بیٹھ جائیں بلکہ جو اتحاد ہے اتفاق ہے وہ باقی رہنا چاہیے نظری اختلاف فکری اختلاف سوچ کا اختلاف یہ پیدا ہو جاتا ہے انسانوں کے درمیان اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے کیوں کہ یہ صلاحیتیں سوچ کی فکر کی اللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں پھر اسی طرح اسلام بڑے پیمانے پر بھی پوری مسلم امت کو ایک امام ایک خلیفہ کے تحت جمع ہو کر اس کی عصاعت میں زندگی گزارنے کا کہتا ہے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ کا وسلم وسطی آتی فل منشتی و المکرا ہیرات امیر کی امام کی اطاعت کرنی ہے فل منشتی ول چاہے اس کی بات آپ کو سمجھ آئے پسند آئے چاہے نہ آئے خوشی سے قبول کر لیں یا آپ اس پر راضی نہ ہوں پھر بھی بہرحال امیر کا حکم ہے امیر المن خلیفت المسلمین مسلمانوں کا امام ایک حکمت عملی ودا کرتا ہے اس کو لاگو کرتا ہے اس کو اپنانا آپ کے ذمہ ہے ضروری ہے حد کے فرمایا کہ اشرا پن یعنی اگر حکمران تجھ پر کسی اور آدمی کو ترجیح دے رہے ہوں پھر بھی ان کی اطاعت کرنی ہے ان کی فرما برداری کرنی ہے تو یہ ایک اسلامی نظام ہے پھر اگر مسلمان آدمی ایسے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے جہاں کفر کی حکومت ہے نظام اسلامی نہیں ہے یا پھر ایک مسلم معاشرے میں وہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ مسلم معاشرہ ایسا پھٹکا ہوا ہے کہ ان کا اسلامی نظام حکومت یعنی خلافت و امارت کا اسلامی سیاسی نظام موجود نہیں ہے کوئی آدمی ان پر جمہوریت کے ذریعے مارشل لا کے ذریعے یا کسی بھی اور غلط طریقے سے برسر اقتدار آ جاتا ہے اب اس انداز میں برسر اقتدار آنے والے آدمی کے ساتھ ایک مسلمان آدمی کا تحمل کیا ہو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے مسلمانوں کا جو امیر ہے جو ایک شرعی سیاسی نظام خلافت و امارت کے اصول کے تحت وہ برسر اقتدار آیا ہے اس کے بارے میں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ نے اس کی بات سننی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے جب تک وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہیں دیتا اور جب اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم دے فلاسد آتا پھر امیر المرین خلیفت المسلمین کی بھی بات نہیں سنی جائے گی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ حکمران ہی غیر شرعی غیر آئینی یعنی اسلام کے آئین کے اسلام کے قانون کے مخالف تو پھر ایسے وقت میں ایک مسلمان آدمی کا کیا خریدا ہے وہ کیا کرے لوگوں نے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ چونکہ حکومت غیر شدید ہے اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں خلافت و امارت کا نظام نہیں حدود اللہ کا نفاذ نہیں لہذا حکومت سے ٹکرا جاؤ اس سے لڑو حکومت کے اداروں کو حضریہ کو مقننہ کو پولیس کو فوج کو اور دیگر جتنے حکومتی ہی ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچاؤ ان کو لوٹو پھر کیا ہوگا کہ حکومت کمزور ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی اچھا پھر کیا ہوگا پھر کہ کے نتیجے میں اسلام کا نظام خلافت و امارت والا قائم ہوگا ہے لیکن یہ منہج اور یہ طریقہ کار سراسر باطل اور غلط ہیں اسلام نے قطعا یہ اسلوب اور یہ انداز اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں جانے کی اجازت دی تھی اور حبشہ کا حکمران کافر تھا غیر مسلم تھا یعنی مسلمان ایک کافروں کے تسلط سے نکل کر دوسرے اچھے کافر کے تسلط میں گئے اور اس کی حکومت میں اس کی ماتحتی میں انہوں نے زندگی بسر کی ہاں اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس جاشی کو اس حکمران کو رکشا کے جو بادشاہ تھا اسے اللہ نے ہدایت دی وہ مسلمان ہو گیا لیکن وہ بھی بیچارہ اپنی قوم کے آگے مجبور تھا اسلام کے نظام کو مکمل طور پر وہ نافذ نہیں کر سکا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ نجاشی بہت ہوا اس کا وہاں پہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نمالے جنازاد آ اور اس کے بعد جو آدمی نجاشی بنا وہاں کا بادشاہ بنا وہ پھر اسی طرح کافر تھا تو بہرحال مسلمان مکہ کے کافروں کے تسلط سے نکل کر کہاں گئے ہیں ایک کافر ابشہ کے بادشاہ نجاشی کے تسلط میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کی حکومت کے تحت بھی پسا اوقات زندگی گزار سکتے ہیں اور پھر ایسے لوگ جو اسلام کا دعوی کرتے ہوں اور اسلام سے محبت بھی رکھتے ہوں ہاں ان کے اعمال وہ انتہائی برے ہیں کبھی ہیں کفری چرکیاں ہیں یا وہ اللہ تعالی کی حدود کو اللہ تعالیٰ کے نظام کو شریعت کو قائم نہیں کر رہے تو ان کے ماتحت زندگی گزارنا اور زندگی بسر کرنا تو سے اولا جائز پھر وہاں مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ بھی کافر ہے لہذا اس کے خلاف میدان جنگ بتا کیا جائے کچھ بھی نہیں اس کو دعوت دی دعوت کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہو گیا مکہ سے ہجرب کر کے مدینہ میں جب گئے تو مدینہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس پر کسی کی حکومت نہیں تھی لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں علیحدہ علیحدہ زندگی بسر کرتے تھے یہودی بہت زیادہ وہاں پر آ کے آباد ہو چکے تھے مختلف قبیلوں کے اندر کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی ایک آئے گا تو وہ جہاد کرے گا اور اللہ تعالی اس کو فتح دے گا اور پوری دنیا پر اس کا تسلط اور اس کی حکومت قائم ہوگی اس لیے یہودی وہاں پر مدینہ کے ارد گرد آ کر آباد کوئی خاص حکومت وہاں پر قائم نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اسلامی حکومت اور نظام کو قائم کیا تو بہرحال ایک مسلمان آدمی جب اس کے اوپر جو متسل حکمران ہیں وہ غلط طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں ان کا نظام حکومت غیر شرعی ہے اسلامی قوانین کے منافی ہے تو اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ان کو دعوت دی جائے ان کو صحیح دین سکھایا اور سمجھایا جائے ان کا فرض منصبی ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا ذمہ یہ ٹھہرایا ہے اللہ دینا امکن فل عرضی اے اہل ایمان جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں تو ایک مسلمان آدمی جب اقتدار میں آتا ہے حکومت میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے عقام السلا وہ نماز کا نظام قائم کرتا ہے اپنے ملک میں بے نمازی باقی نہیں رہنے دیتا وہ آتا وہ یہ ٹیکسوں کا نظام نہیں بلکہ زکات کا نظام قائم کرتا ہے جس سے غربت کا خاتمہ ہو وہ امرو بل اور وہ نیکی کا رکم دیتا ہے امر بل کا نظام قائم کرتا ہے وہ نہو عل بنکر اور وہ برائیوں سے منع کرتے ہیں نہیں عدل بنکر کا نظام قائم ہوتا ہے اقتدار میں آنے والے ایک مسلم حاکم کی یہ چار بنیادی ذمہ داریاں ہیں نماز کا نظام زکات کا نظام امر بالمعروف کا نظام اور نہ عن انل کا نظام قائم کرنا اور اگر کوئی حکمران اس کو قائم نہیں کر رہا تو اس کو دعوت دی جائے گی اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کرنا فریدہ ہے اسے سر انجام دو حکومتوں سے ٹکرانہ ان کے خلاف مظاہرے اور بم دھماکے اور خود کش حملے اور اس طرح کے دیگر جو طریقہ کار لوگوں نے اپنا رکھے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسے اس قطعی طور پر بنا کرتا ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط عذاب ہے یہ ذالب حکمران یہ اللہ کا نازل کردہ عذاب ہے تم پر لہذا اسے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ تعالی سے سوال کرو کہ وہ تمہیں اس عذاب سے نجات دے یعنی صحابہ کرام کا ذہن ان کی سوچ ان کا منحج کیا ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کو فاصر فاجر حکمرانوں کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی قوت سے اپنے زور سے قوت بازو سے اللہ کے عذاب کے ساتھ ٹکراتے ہو اللہ کے عذاب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو اس پہ کبھی کامیابی نہیں ہوگی ہاں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو بھی اس سے نجات دے یا تو اللہ اس حکمران کو ہدایت دے دے گا یا اس کو نیسو نہ بھول کرے گا یہ اللہ تعالی کا عذاب ہوتا ہے بے مسلمانوں پر ایسے ظالم فاصف فاجر اور جابر قسم کے حکمران مسلط ہو جائیں پھر کی طرح تاریخ میں دیکھیے کہ جتنی بھی تحریکیں ایسی اٹھی ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ ٹکر لی ہے ایک حکومت جس کے پاس تلسہ ہے اختیار ہے اس کے پاس قوت ہے فوج ہے اس کے ساتھ نہتے افراد اٹھ کے جب ٹکرائے ہیں تو کبھی اسلام کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے اور وہ ساری تحریکیں ناکام ہو کر ختم ہو گئی ہاں دوسری طرف ایسی تحریکیں جنہوں نے ظالم فاسق فاجر کافر دوسرے حکمرانوں کو دعوت دی ہے اور دعوت دے کے ان کی اصلاح کر کے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے اور جہاد اور داغت کے میدان کو گرم کیے رکھا ہے وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ان میں سے بطور مثال امام ابن تیمیہ رحمہ بلا تاری یہ کلمہ گو لوگ تھے کلمہ پڑھتے تھے لیکن چنگیز خان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے تھے انہوں نے ایک دستور مجموعہ قانون بنا رکھا تھا جس کو الیاسف کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے متصادب اور مخارف تھا اور یہ لوگ چنگیز خان کو نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے بلکہ اس کو خدائی کا درجہ بھی دیتے کھانا کھاتے کھانا کھا خا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے چنگیز خان کا شکر ادا کرتے یہ اخت سر وقتوں میں تاتاریوں کے کچھ چند ایک بنیادی عقائد اور یہ مسلمانوں کو یہ خود بھی کلمہ دوست ہے تاتاری اور مسلمانوں کو یہ کاٹ رہے تھے جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے یا جو چنگیز خان کو نہ ماننے والے تھے ان مسلمانوں کو یہ تحت کر رہے تھے اب شیخ الاسلام ایمان بن تیمیہ رحمہ اللہ وہ جس علاقے میں جس معاشرے میں تھے اس پر حکمران متسلط جو تھا ناصر الدین قلاؤل پر لے درجے کا مشرق عقیدہ اس کا بھی ٹھیک نہیں درباری قسم کا حکمران تھا عقیدے نظریے کے اندر انتہائی کمزور تھا غیر اللہ کی ندا لگانا غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت رہا اور مشکل کشا سمجھنا یہ اس کے عقیدے میں تھا اور حدود اللہ کا نظام وہ بالکل پامال تھا اسلامی شریعت اس نے نافذ نہیں کی ہوئی تھی اب ایسے دور میں شیخ الاسلام الاسلاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کیا ایک طرف وہ بڑے کافر لوگ جو کلمہ پڑتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ چنگیز خان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے بلکہ خدائی تک پہنچا دیتے اور مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں ان پر جردارے کر رہے ہیں دوسری طرف وہ حکمران ہے جس معاشرے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ موجود ہیں اور وہ حکمران بھی ایسا ہے کہ جس نے حدود اللہ کو نافذ نہیں کیا شریعت قائم نہیں ہے اور اس کا اپنا عقیدہ کفری یا سر کیا ہے لیکن اسلام سے محبت ہے دین کے بارے میں مخلص ہے مگر بھٹکا ہوا ہے گمراہ ہے اب ابن سہمیہ رحمہ آر اللہ نے کیا کیا اس کو داغت دی اور اس کو ابھارا کہ اٹھو تاتاریوں کا مقابلہ کرو ہٹہ کے امام ابن فہمیہ رحمہ آر اللہ نے کسم اٹھا کے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح دے گا ابن تیمیہ ان شاء اللہ کہہ لو امام بن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ لا علیفہ یہ انشاءاللہ یقینا کہہ رہا ہوں وہ دھوکہ دینے والی انشاءاللہ نہیں تو کئی لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں اس وقت جب کام کرنے کی نیت نہیں ہوتی ان شاء اللہ کہہ دیتے ہیں امام بن تہمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں اس پر مجھ کو پورا پکا یقین اور وسوخ ہے انشاءاللہ ضرور اللہ ضرور فتح لا تحریہ اور پھر گئے مقابلہ کرنے کے لیے اب اس بے کو ابھارا ہے مسلمانوں کے لیے جمع کیا ہے جس کے پاس کچھ قوت ہے کچھ فوج ہے اس کو لے کے آئے ہیں ناصر الدین کلاؤں کو میدان میں اور لڑائی شروع ہوتی ہے گمسان کا رنگ پڑتا ہے یہ گھبرا کے کہتا ہے یا خالد ابن الولید خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے ایک بڑے جرنیل تھے اور بہت مضبوط قسم کی حکمت عملی رکھنے والے ایک مجاہد تھے اب یہ لڑائی کے دوران جب دیکھتا ہے کہ دشمن شدت کے ساتھ حملہ کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے ندا کیا لگاتا ہے یا خالد خارد اس طرح آج کے ہمارے یہ کلمہ گو لوگ جب کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں اسی طرح وہ خالد ابن وریض سے مدد کے نعرے لگا رہا امام ابن سہمیا رحمہ اللہ لشکر کے قلب سے نکلے اور پہنچے ناصر الدین کلام کے پاس اس کے گھوڑے کی بہار کو تھاما اور کہا تج کا نا گد ہوا یا کہہ دے ایا کا نا گد ہوا یا کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے یہ یا خالد ابن الولید کی ندا اور پکار مشرقانہ ندا ہے تیری اس پکار کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کی لیکن یہ نہیں کہا لو اس نے ایک سرکیا نعرہ لگا دیا ہے لہذا میں اس کے ساتھ مل کے نہیں لڑتا یہ مشرق ہو گیا پہلے اس کی تو گردن اڑاؤ اس طرح یہ تقسیری لوگوں کا دین ہے نہیں اس کی اصلاح کی ہے اور اس کو ساتھ رکھا ہے پھر وہ کہنے لگا بیچارہ چارہ ڈرا سہما ہوا کہ ابن تیمیہ آپ آب ہمارے لشکر میں آ جاؤ جس لشکر کے جس جتھے میں جس دستے کے اندر میں موجود ہوں آپ بھی وہاں آ جائیں اس بیچارے کا ایک تھا کہ ابن تیمیہ یہ بڑا شیخ الاسلام ہے بہت بڑا عالم دین ہے مستقب پرہیزگار ہے شاید یہ جس دستے اور جس لشکر کے اندر موجود ہوگا وہاں پر دشمن حملہ نہیں کر سکے گا لیکن ابن دینی اللہ نے تھوڑا اس کے اس تبانہ عقیدے کی بھی اصلاح کی کہ ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ہر آدمی جس کو لشکر کے جس قسطے میں کھڑا کیا جائے وہ وہی کھڑا ہو کے لڑے وغیرہ ایسے تو سارا لشکر وہ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہو کے ہل کے رہ جائے گا بہرحال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ناصر الدین سلاؤن کو باجود اس کے کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے والا نہ تھا عقیدے میں بدعقیدہ تھا کفری شرکیہ عقائد کا حامل تھا فاسق و خواج تھا اس کے خلاف فروج نہیں کیا بلکہ اس کو مرکز بنا کر بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مجتمع کیا اور تاطاروں کو وہاں پہ کھڑے ہو کر شکست دی یہ حکمت عملی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عزت دی اور اسلام کو عزت دی شان و شوکت دی تا کو اللہ تعالی نے اس کو نابود کیا پھر اسی طرح دوسری مثال دیکھیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الحاب رحمہ اللہ کہ انہوں نے بھی وہ مشرکانہ ذہن رکھنے والے فاسق و فاجر حکمران جو کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو قائم نہیں کیے ہوئے تھے ردود اللہ نافذ نہیں تھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا آسانی کو سمسار نہیں کیا جاتا تھا شرک کے بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے تھے لیکن اس سب کچھ کے باوجود شیخ السلام محمد ابن اللہ نے جو تحریک کھڑی کی اس میں کیا تھا صرف دعوت لوگوں کو توحید سکھائی کہ یہ شرکیہ کام ہے یہ کفری کام ہے یہ ناجائز ہے اللہ نے اس کو منع کیا ہے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے طاقت والے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملایا ان کو دعوت دی اور پھر ان کے ساتھ مل کے شرک کے سارے اڈے صاف کر دیے مزاحمت ہوئی مزاحمت کا جواب مداحمت سے جہاد سے دیا تا. اللہ رب العالمین نے سارے عرب کو ایک مرتبہ پھر کفر و شرک سے پاک کر دیا اور دعوت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو پورے عرب میں کہیں پر بھی کوئی شیرک کا اڈا نہیں ملے گا مگر نہ جو صورت حال تھی لوگ صحابہ کرام کی قبروں کو پوجنا شروع ہو گئے تھے سب کچھ مٹا دیا وہ چبے خبے جو بنے ہوئے تھے مزارات سب ختم کیوں اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبروں کو پکا کرنے سے ان پر کبے بنانے سے عمارتیں تعمیر کرنے وہی لوگ اسلام کے قوانین کو ناصل کرنے والے بن گئے حدود اللہ کا نثال وہاں کیا جانے لگا اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا شروع ہو گیا لیکن طریقہ کار کیا آپ نے حکومتوں سے ٹکرانے کا نہیں حکومتوں کو دعوت دینے کا دعوت کے ذریعے ان کی اصلاح اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی بھی تحریکیں اس نوعیت کی اٹھی ہیں کہ جنہوں نے حکومتوں سے ٹکرا کے ان کے زیر سایہ ان کے ماتحت رہتے ہوئے انہی سے ٹکرا کے اسلام کو نافذ کرنا چاہا وہ لوگ خود سارے کے سارے مٹ گئے انہوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے انسانی جانوں کا نقصان کیا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوا اور وہ لوگ جنہوں نے منہج نبوی کو اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو کہ انہیں توحید کی دعوت دی جائے عبادت کی دعوت دی جائے نماز کی دعوت دی جائے زکات کی طاقت دی جائے اس طریقے کو جن تحریکوں نے اپنایا ہے وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے اسلام کے نظام کو کھڑا کیا ہے اسلام اس کے نتیجے میں کھڑا ہوا ہے نافذ ہوا ہے اور اسلامی حکومت خلافت کا نظام ان کی مساحی اور کوششوں کے نتیجے میں ہاں کافر حکومت سے ٹکرانہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا لیکن حکمت عملی حکمت عملی اسٹریٹجی وہ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ جس حکومت کے اندر جس کے زیر سایہ جس کے ماتحت رہتے ہیں اس ہی سے ٹکرائیں گے کبھی کامیابی نہیں ہوگی ہاں ایسی حکومت جس کا اثر آپ پر نہیں ہے اس سے آپ ٹکرائیں قوت کو جمع کر کے تو یقیناً وہاں پر کامیابی کی توقع اور امید ہے کیونکہ اس کا تسلط آپ پر قائم نہیں ہے ایک آدمی کا تسلط آپ پر ہے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اگر حکمت عملی کے بغیر کچھ کریں گے نتیجہ غرب سنگ لے گا نقصان ہوگا اور فائدے کا طریقہ کیا ہے غلبہ اسلام کا نبوی منہج وہ یہ ہے کہ آپ طاقت دیں جس علاقے میں جن لوگوں کے ماتحت رہتے ہیں انہیں سنوارنا سدھارنا چاہتے ہیں انہیں دعوت دیں اور دیگر آئمائے کفر کے خلاف مارکے کریں جہاد بیپا کریں کوشش کریں اپنی حکومت کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ملائیں اور بڑے کافروں کے خلاف جہادوں کی دال کریں یہ ایک منہج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صرف صالحین کے طریقہ کار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجوہ ان کے تعامل سے سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے کمال توفیق سے ہی اللہ بلّہ علیہ کی توقع کو